جو ہیں دس رکو ہو چکے ہیں آج ہم گیاروہ رکو اور آخری رکو ہے یہ انشاءاللہ پڑھیں گے اور اس پر صورت یونس مکمل ہو جائے گی یعنی جو ایک سو ناؤ آی آیات ہیں وہ مکمل ہو جائیں گی گیاروہ رکو ٹھیک ہے جی خلاصہ یہی تھا سارا کا سارا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا تھا کہ اس میں تین انبیاء کا ذکر کیا آخر کے اندر میں نے کیا تھا کہ تین انبیاء کا ذکر ہوگا اور تین انبیاء یعنی حضرت مس علیہ السلام حضرت حرم علیہ السلام کا ذکر تباً ہو جاتا ہے یعنی حضرت مس علیہ السلام کے ساتھ ہی ان کا ذکر ہو جاتا ہے اور دوسرے نبی جن کا ذکر ہونا تھا وہ ہے یعنی حضرت یونیس علیہ السلام کا انہیں کے نام پر وہ رکھا گیا ٹھیک ہے اور حضرت نو علیہ السلام تو یہ ان تین پیغمبروں کا یا آپ چار لیں یا تین کہہ لیں جو بھی کیونکہ اگر تین کہتے ہیں تو حضرت ہرون کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تحت ہی ہو جاتا ہے یہ سارا کا سارا ذکر کیا گیا پرانی قوموں کے کچھ حالات بیان کیے گئے حضرت نوح علیہ السلام کا حضرت یونس علیہ السلام کا اور اسی طرح حضرت موسی علیہ السلام نے جو جا کر دعوت دی تھی فرعون کو اور فرعون نہ مانا تو اس کا انجام ذکر کیا گیا انجام اس سے پہلے بھی جن قوموں نے اس طرح کیا ان کا انجام کیا ہوا اگر تم نہ سو ٹھیک ہے اور قرآن پاک کا جو اسلوب رکھا گیا کہ یہ ذکر کیا گیا کہ اگر تم گے تو اپنے لیے قبول کرو گے اور اگر تم دین کو قبول نہیں کرو گے تو تب بھی نقصان تمہارا ہی ہے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے نہ ہمارا فائدہ ہے نہ ہمارا نقصان ہے تمہارا اگر تم دین پر چلتے ہو تو اپنے لی, اگر دین پر نہیں چلو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے ٹھیک ہے جی یہ ایک وہ تھی یہ جو آخری رکو ہے کیونکہ جب بھی کسی چیز کا اینڈ آیا کرتا ہے نا تو وہ پورے کو پورا کوشش زیادہ تر ایسا ہی ہوا کرتا ہے کہ وہ ایک کہتے ہیں نا کہ کلائمیکس جو ہوتا ہے وہ آخر کے اندر وہ پورا کا پورا ذکر کیا جاتا ہے اب اس رکوع کا خلاصہ سمجھیے کہ اس رکوع میں کیا بات کیا کی جائے گی یہاں پر یہ ذکر کیا جائے گا کہ دیکھو لوگو اگر تم تم شک کرتے ہو میرے دین کے بارے میں ٹھیک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے میرے دین کے بارے میں تو میں تو اپنے اللہ کی عبادت کرتا ہوں ٹھیک ہے تم جو ہے میں تو ان, ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو ٹھیک ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنین میں سے ہو جاؤں تو یہی ایک چیز جو میں نے بتا دیا آپ کے سامنے کہ یہ رکھا گیا ٹھیک ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنا جو رخ ہے نا وہ یکسوئی کے ساتھ دین حق پر قائم رکھیے اپنے آپ کو دین حق پر یکسوئی کے ساتھ قائم رکھیے ٹھیک ہے اور مشرقین کی کسی بات کو بھی ماننے کے لیے تیار نہ مسلم تو مان نہیں سکتے تھے بات یہ ہے کہ دوسرے مسلمانوں کو اس چیز کو کیا جا رہا ہے کہ بھی ان کی چھوڑ دو اگر وہ نہیں مانتے وہ ان کو اپنے حال پہ رہنے دو ٹھیک ہے اور پھر, پھر وہی چیز ایک ذکر کی جائے گی توحید کی اینڈ ہے ساری کے ساری توحید کے ذکر آ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ ان کو نہ پکارنا جو نہ تمہیں نفع دے سکیں نہ تمہیں نقصان پہنچا سکیں ٹھیک ہے تو اگر تم نے ایسا کیا اگر تم لوگوں نے ایسا کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی چیز کو پکارا تو نخاسارا سارا کا سارا تمہارے اوپر ہی ہوگا اور تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے یعنی یہ ساری لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو, کو نہ پکارنا ٹھیک ہے اگر اللہ تعالی کسی کو ضرر پہنچانے کا ارادہ فرما لیں یہ جو آگے ہے نا یہ چیز بہت اہم چیز ہے کہ جیسے ہمارے تبلیغی بھائی کہا کرتے ہیں نا اور بڑی اہم بات ہے وہ, وہ یہ کہ اگر ساری دنیا متحد ہو جائے کسی آدمی کو نقصان پہنچانے کے لیے اور اللہ نہ چاہیں اللہ نہ چاہیں تو کوئی چیز بھی اس انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے کوئی چیز بھی انسان کو نقصان نہیں اور اگر ساری دنیا انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے متحد ہو جائے ساری کائنات ایک طرف ہو جائے کہ ہم نے اس انسان کو فائدہ پہنچانا ہے اور اللہ کہہ دیں کہ بھئی نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اگر ضرر کا فیصلہ فرما لیں تو پھر اس, اس ضرور کو کوئی دور نہیں کر سکتا تو یہ بھی سمجھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ارادہ فرما لیں کسی تکلیف کا تو کوئی بھی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا اور اگر اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرما لیں تو کوئی چیز اس خیر کو ٹال نہیں سکتی یعنی یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کتنا قیدا ہو جائے ٹھیک ہے یہ ایک سارا کا سارا ہوگا ٹھیک ہے اور پھر سب کو کہا کیا جائے گا کہ اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے ٹھیک ہے اور جب حق آ جایا کرتا ہے جب روشنی آ جایا کرتی ہے پھر اندھیروں کا سفر کرنا یہ بہت بڑی گمراہی ہوا کرتی ہے اگر تو حق آیا ہی نہیں روشنی آئی ہی نہیں تو ٹھیک ہے اندھیروں میں انسان بھٹکتا پھرتا ہے لیکن جس وقت روشنی آ چکی صبح کا اجالا آ چکا اور پھر بھی آدمی بھٹک جائے تو یہ آدمی جو ہے اس کا نقصان اپنے ہی آپ کو ہوگا کو ٹھیک کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اس چیز کی اتباع کرنی ہے جس کا جس جو آپ کے پاس وہی کی گئی ہے آپ اس کیجیے ٹھیک ہے اللہ تعالی ہی سب سے بہتر حاکم ہے تو یہ پورا کا پورا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی خطاب کیا جا رہا تھا نا ایسی باتوں کے ذریعے سے کہ جی آپ یہ کہہ دیجئے یا آپ ایسا نہ کیجئے آپ ایسا نہ کیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا تو عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل گناہوں سے معصوم تھے ٹھیک ہے گمراہی کا تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے بالکل ایسی چیز کے اوپر تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کرا ہوتا ہے روز صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ بھئی تم لوگوں نے یہ کام کرنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ وہی کی اتباہ کیجئے تو کس کو کہا جا رہا ہے یہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ دیکھو قرآن اور حدیث یعنی قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھام لینا قرآن اور سنت کو ٹھیک ہے میں سنت کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں ٹھیک ہے قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھام لینا ٹھیک ہے تو اس کے اندر کیا ہوگا کہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں قرآن حدیث اور اجماء اور قیاس ٹھیک ہے یعنی جو وہ آ رہے ہیں جو قرآن اور سنت کہہ دیا گیا تو سارے اس میں چیزیں وہ آ جائیں گی مثال اکثر کیونکہ آج کل بعض لوگ اس کو غلط انداز میں پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں صرف کیا چیز ہے ہم اس بات کو مانیں گے جو قرآن میں آئی ہے اور ہم اس بات کو مانیں گے جو حدیث میں آئی ہے اس کے علاوہ ہم اللہ ہم کسی صحابی کے عمل کو نہیں مانتے فلاں کو نہیں مانتے یہ تو فلاں نے کیا تھا یہ تو فلاں نہیں کیا تھا ہم ایسی باتیں نہیں مانتے ٹھیک ہے گویا اپنی طرف سے ایک دعویٰ ہے کہ صحابہ نہیں سمجھے تھے دین کو اور صحابہ یہ کرتے تھے کہ جی باللہ کہ وہ جو اپنی مرضی سے دین میں شامل سے شامل کر لیا کرتے تھے ایسا نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اگر کوئی ایسی بات ہے تو کوئی بات نہیں اگر آپ کی کوئی وہ ہے مصروفیت ہے تو کوئی بات نہیں ایسے تو یہ جی سمجھیے جی اب دیکھیے اس کا ترجمہ آسان سی بات ہے وہ پورا کا پورا میں نے بتایا نا مکی صورتوں کا ایک بنیادی مضمون سامنے رکھیے گا توحید رسالت اور آخرت یہاں پہ آخر کے اندر توحید کی اوپر خوب زور دیا جا رہا ہے توحیدی کے مکی صورت ہے مکہ کے اندر اس وقت تک یہ جیسا اب الیا اب القاف رون وہاں پر بھی یہ کہا جا رہا نا کہ دیکھو کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو ٹھیک ہے اور نہ تم اس کی عبادت کرتے جس کی عبادت میں کرتا ہوں تمہارے لیے تمہارا دین ہے میرے لیے میرا دین ہے جہاد کا حکم نہیں آیا تھا مکہ میں جہاد کا حکم نہیں آیا تھا تو مکہ کے اندر کی حفاظت کیا جا رہا تھا کہ اپنے آپ کو بچانا ہے آپ نے وائس بریک ہو رہی ہے السلام علیکم آواز جی تو یہ کر رہا تھا کہ مکی صورتوں کے اندر یا جو مکہ کے اندر جہاد کا حکم نہیں آیا تھا اس لیے مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی تم جو ہے ان کے پیچھے نہ پڑو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے میرے لیے میرا دین ہے یعنی ہم تمہیں کچھ ایسا نہیں کہیں گے اور تم بھی ہمیں نہ چھیڑو لیکن جس وقت مدینہ کی طرف ہجرت ہو گئی پھر جب جہاد کا حکم آ گیا تو اب یہ نہیں کہا جائے گا اب یہ بات نہیں کہی جائے گی کیونکہ جب اسلام آ چکا تو اب ساری دنیا نے یا تو یہ کرنا ہوگا یا تو اسلام لے آئیں اگر وہ اسلام نہیں لاتے تو پھر یہ کریں گے کہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں نہ کریں مسلمانوں کے خلاف سازشیں نہ کریں اور مسلمانوں کو جزیے دے کر آرام سے زندگی گزاریں اور مسلمان ان کی حفاظت کریں گے مسلمان ان کی حفاظت کریں گے اس لیے مدینہ میں پھر یہ بات کہہ دی گئی تھی کیونکہ مدینہ میں جب گئے تو مکہ کی طرف سے پھر بھی سازشیں ہوتی رہی مشرقین مکہ یہودیوں کے ساتھ مل کر سازشیں کرتے رہے مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہے اس لیے پھر جہاد کا حکم دیا گیا کہ ان کی سازشوں کو روکنے کے لیے ضروری تھا تو مکہ کی حالت کچھ اور تھی مدینہ کے اندر کچھ حالت اور تھی ٹھیک ہے تو یہ ایک اس کو سمجھ لیجیے اب دیکھیے ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پہلی آیت ہے اس کے اندر جو آیت آ جی 104 اس کے اندر کوئی بھی آیت کوئی ایسا لفظ نہیں اس کا ترجمے کی ضرورت ہو کل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے لوگو یا ایوہ الناس اے لوگو جب بھی کہا جاتا ہے ان کنتم فی شک تم دینی ان کنتم فی شک شکم من دینی اگر تم میرے دین کے بارے میں کسی شک میں مبتلا ہو ان کنتم اگر تم فی شک شکم من دینی کسی شک میں مبتلا ہو میرے دین کے بارے میں فلا آ عبدال فلا آبد الزین تا بدون تو سن کہ تم اللہ کے سوا جن کی عبادت نلہ تم جن کی اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا فلاح آبدو میں ان کی عبادت نہیں کرتا من دون اللہ تاب مند جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ یعنی میں بتوں کی عبادت نہیں کرتا کن لیکن آبدال بلکہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روح قبض کرتا ہے یا توفاکم جو تمہیں موت دیتا ہے میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں وہ عمیر تو اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے انمنین کے میں مومنوں میں شامل رہوں وہ امیر تو فی مجھول امیر تو مجھول آ گیا نا فی مجھول اور کیا ہے واحد متکلم کا سیگا واحد متکلم مجھے حکم کیا گیا ہے ٹھیک ہے امیر تو مجھے حکم کیا گیا ہے کہ میں مومنی سے ہوں اور کیا حکم کیا گیا آگے بھی بات بتائی جا رہی ہے حنیفا ٹھیک ہے اور مجھے یہ بھی کہا گیا ہے کہ کیا کہا گیا یعنی وہ پیچھے چل رہی تھی وہ امیر تو کس سے بھی چل رہا ہے کہ مجھے یہ بھی کہا گیا ہے کیا انعیم وجہ کال دین ہنیفا کی اپنا رخ یکسوئی کے ساتھ اس دین کی طرف قائم رکھنا ٹھیک ہے وجہ کا لدین یکسوئی کے ساتھ ٹھیک ہے نا ہنفی ٹھیک ہے ہنفی یعنی یہ جو ہم کہتے ہیں یکسوئی کے ساتھ یا بھائی اسلام کے ذکر ٹھیک ہے کہ یکسوئی کے ساتھ اسے یہ نہ سمجھ لیجیے گا کہ بھائی ہنفی بن جاؤ ٹھیک ہے بلکہ کیا ہمارا دین حنیفہ کے اپنے رخ یکسوئی کے ساتھ اس دین کی طرف قائم رکھنا ولا من مشرقین اور ہرگز ان لوگوں میں شامل نہ ہونا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مانتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مانتے ہیں ان, کے ان میں شامل نہ ہونا ٹھیک ہے اور کیا کہا کہا گیا یہ دیکھیں ساری کی ساری ساری باتیں سلم امت کو بتا رہے ہیں کہ <سؤال> من ولاد اور اللہ تعالی کو چھوڑ کر اللہ تعالی کر کسی کو نہ پکارنا نہ پکارنا ٹھیک ہے نا ولاد امین دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو نہ پکارنا کون کسی اور کو نہ پکارنا مالا یون فاو کا ولا یو جو نہ تمہیں کوئی مالا ین فوکا جو نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ کوئی نقصان یعنی ایسے کو نہ پکارنا جو نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکے جو نہ تمہیں نقصان پہنچا سکے فعین فا فالتا اگر بفرز محال تم نے ایسا کر لی یعنی حصوصرم کو کہا جا رہا ہے نا بفرز محال اگر تم نے ایسا کر لیا فعین مِنَ والمین پھر اگر تم نے بفرض محال ایسا کر بیٹھے تو تمہارا شمار بھی ظالموں میں ہوگا تمہارا شمار بھی ظالموں میں ہوگا یعنی اگر بفرض محال ایسا ہو ہی نہیں سکتا اس لیے کہہ رہا ہوں بفرض محال ٹھیک ہے اگر ایسا کیا تو تم بھی کیا ہو جاؤ گے ظالمین میں سے ہو جاؤ گے پھر کیا اب وہی وہی علی بات کی اب توحید کو پک, پکا کیا جا رہا ہے مضبوط کیا جا رہا ہے آپ دیکھیں تو صحیح اس کو پڑھیے اور کیسے قرآن پاک انسان کی ہماری کہتے نا روح کو پاک کیا جا رہا ہے کیسے روح کو پاک کیا جا رہا ہے دیکھو اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارنا اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارنا صرف یہ نہیں کہ بتوں کو ہی پکارنے کی وہ کی جا رہی ہے کہ اب پریشانی آتی ہے تو فلاں کو پکارنا فلاں کو پکارنا فلاں کو, کو پکارنا تو اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارنا رجوع خود کہہ رہے ہیں اس رکوع کو دیکھیے اور آپ خود دیکھیں گے کیا کیا جا رہا ہے کہ بھائی اپنے, اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا دین ہی کیوں پر چلتے رہنا ادھر ادھر کے دائیں بائیں نہ ہونا کسی اوروں کے پاس نہ دوڑتے پھرنا ٹھیک ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارنا پھر اگے دیکھیے و این یمسسک اللہ بی زر فلا کاشف لہ الا, الا هو الا هو اجتا و این یمسس کا یعنی و این یمسسک اللہ اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچا دے وہ اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچا دے فلا کاشف شفا لہو اللہ ہوا تو اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو اسے دور کر دے فلاں کا شفا تو اس کونے والا نہیں ہے یعنی سوائے اللہ کے اگر اللہ تکلیف پہنچا دے اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا ٹھیک ہے وہ رد کا بھی خیرن فلا راد فضلی اور اگر وہ تمہیں پہنچانے کا ارادہ کر لے وہ رد کا خیر اگر وہ ارادہ کر لے خیر کا فلاں رات علی تو اس کو رات کہتے ہیں مطلب کہتے ہیں رد کرنا اس رد کرنا لوٹانے والا فلا رات علی فضلی تو, تو جب کیا ہوگا تو کوئی نہیں اس کے فضل کا رخ پھیر دے بس اللہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بھلائی کا ارادہ کر لے تو پھر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور اگر اللہ کسی کے کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لیں تو ساری دنیا مل کے بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے تو کس کو راضی کرنا چاہیے اس اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنا چاہیے سوائے اللہ کو راضی کرنے کے ادھر ادھر نہ دوڑیں کہ کسی کے پاس ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں پریشانی آگئی کچھ آگئی مصیبتیں آگئیں گئیں تو چلو یہ کام بھی کر لیتے ہیں یہ بھی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یوسیب یوسیب بھی میں یشا مین عباد وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے یوسیبو وہ پہنچاتا ہے بھی جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اپنا فضل پہنچا دیتا ہے بہل غفور الرحیم اور وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے غفور کا لفظ لا کے بتا دیا گیا کہ توبہ کر لو پریشانی آ گئی ہے تو توبہ کر لو تو مغفرت جب ہو جائے گی تو اللہ کا فضل تم پر آنے لگے گا اسی لیے یہ پریشانی آئے فوراً استغفار میں لگ جائے بندہ فوراً رزق کے اندر کمی آ گئی کوئی اور پریشانی آ گئی فوراً استفار کرے تو کیا ہوگا اللہ تعالی فرما رہے وحول غفور میں بخشنے والا بھی ہوں اور پھر سا... یہ نہیں کہا کہ صرف غفور نہیں کہا ساتھ کہہ دی الرحیم بڑا مہربان بھی ہوں توبہ کرنے کی وجہ سے ایک تو یہ ہوگا کہ تمہاری وہ پریشانی دور ہو جائے گی اور مہربانی کا تقاضا کیا ہوگا کہ بہت زیادہ دوں گا تمہیں بہت زیادہ دے دوں گا ٹھیک ہے یہ اب یہ آیت ایک ایک آیت کا ایک ایک لفظ کیا کچھ سکھا رہے ہیں ٹھیک ہے اب پھر وہی آگے جو بات کی جا رہی ہے کل اے پیغمبر آپ ان کو کہہ دو یا یا یاس الناس اے لوگ رب لوگوں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا ہے کجا اکم الحق میں رب تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے اوپر کیا آ چکا ہے حق آ چکا ہے فمن تدا فن یا تدیلی نفس ہی اب جو شخص ہدایت کا راستہ اپنائے گا وہ خود اپنے فائدے کے لیے اپنائے گا جو ہدایت پہ چلے گا اپنے فائدے کے لیے ہوگا اور پھر اس کا اب الگ سنیے وَمَنْ غَلَّ فَإِنَّمَا يَظِلُ عَلَيْهَا اور جو گمراہی اختیار کرے گا فَإِنَّمَا يَظِلُ عَلَيْهَا اس کی گمراہی کا نقصان خود اسی کو پہنچے گا یز علیہ اس کی گمراہی کا نقصان خود اسی کو پہنچے گا کسی کو تو کوئی وہ نہیں ہے کہ فائدہ کرو گے اپنا کرو گے نقصان کرو گے اپنا کرو گے اور پھر کیا کہا جا رہا ہے وما انا آنا علیہ کمبی وکیل اور میں تمہارے کاموں کا ذمہ دار نہیں ہوں میں تمہارے کاموں کا ذمے دار نہیں ہوں میرا کام کیا ہے صرف دعوت دینا تبلیغ کرنا منوانا میری ذمہ داری نہیں ہے ان میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ دعوت دینے والے کا کام صرف اور صرف دعوت پہنچانا ہوتا ہے منوانا اس کے ذمہ نہیں ہے علماء کے ذمے منوانا نہیں ہے علما کے ذمے بات پہنچا دینا ہے کوئی مانے گا اپنے فائدے کے لیے مانے گا نہیں مانے گا اپنا ہی نقصان کرے گا ٹھیک ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز کہا کہی جا رہی ہے تو پھر جو باقی لوگ ہیں ان کے لیے اس لیے زیادہ پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ مانتے نہیں ہیں کیا کریں یہ کیا کریں ہم تبلیغ کرتے ہیں لوگ مانتے نہیں ہیں چھوڑو جی تبلیغ ہی چھوڑ دیتے ہیں لوگوں کو امر بالمعروف نہیں ہے نیل منکری چھوڑ دیتے ہیں ہمارے ذمہ داری کیا ہے بات پہنچا دینا ہم نے بات پہنچانی ہے جو مانے گا اپنے فائدے کے لیے جو نہیں مانے گا اپنا نقصان کرے گا اور اس پہ بندہ بہت گھلے نہیں بات سنتے ہی نہیں پھر آگے وی ماں کا لیکا اور جو وہی تمہارے پاس بھیجی جا رہی ہے تم اس کی اتباع کرو وبے تم اتباع کرو ماں الئی کا جو تمہارے پاس بھیجی جا رہی ہے صبر سے کام لوا یہاں تک کہ اللہ کوئی فیصلہ کر دے و خیر اللہ اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے یعنی صبر سے کام کرتے رہو مکہ کی زندگی ہے پریشانیاں کفار دے السلام علیکم و رحمۃ اللہ آواز جی جیسے اوکے جی تو یہ مکہ کی زندگی تھی اس لیے صبر کا حکم دیا جا رہا ہے اور اللہ کہیں بہترین فیصلہ کرنے والا ہے وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے تو یہ پوری کی پوری دیکھیں ذکر کیا تھا نا جیسے کہ آخر کے اندر آپ کے پورا ایک توحید کا مضمون بیان ہوا پوری توحید کو ذکر کر دیا گیا کس طریقے سے اسی رکوع کے اوپر اگر یہ ہماری زندگیوں میں آ جائے تو ہماری زندگیاں کتنی آسان ہو جائیں گی جو ہم کدھر منہ مارے پھیرتے ہیں کبھی ادھر دوڑتے ہیں کبھی ادھر, کب ادھر دوڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر پورا یقین آ جائے ٹھیک ہے تو اسی لیے توبہ کی طرف آ جائیں اگر کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو وہی توبہ کی طرف جایا جائے, جائے. توبہ کی طرف جایا جائے ٹھیک ہے اور کس اللہ سے اللہ سے لا لگانی ہے کسی اور کی طرف نہیں جانا یہ اسی لیے آپ نے ایک شعر سنا ہوا ہوگا یہ ایسا مفتی رشید صاحب کا اچھی بات وہ بڑا پڑا کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے مد نظر تو مرضی جانانا چاہیے بس اس نظر سے دیکھ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے یعنی سارا جہاں اگر ناراض ہو جاتا ہے پرواہ نہ کرو کوئی پرواہ نہ کرو سارا جہاں ناراض ہو جائے مد نظر تو مرضی یہ چاہیے مد نظر تو کیا ہونی چاہیے اپنی جانان یعنی اپنے محبوب کی مرضی ہونی چاہیے وہ ہمارے محبوب کون ہیں وہ اللہ تعالی ہیں اللہ تعالی کی مرضی کو دیکھو اللہ تعالی راضی ہیں اگر سارا جہان ناراض ہو جو پروانا چاہیے بس اس نظر سے دیکھ کر تو کر یہ فیصلہ یہ اس یہ نظر ہونی چاہیے بس اللہ تعالی کی مرضی کس میں ہے بس اس نظر سے دیکھ کر تو کریے فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے بس پھر راستہ کھل جاتا ہے آدمی کے سامنے پھر یہ نہیں ہوتا ہم سائے خفا ہو جائیں گے خاندان والے خفا ہو جائیں گے فلاں بندہ خفا ہونے اگر یہ غلط کام نہ کیا تو فلاں یہ ہو جائے گا پھر یہ چیزیں ختم نکل جاتی ہیں کیوں کیونکہ پتہ ہوتا ہے اللہ تعالی راضی ہیں تو کوئی بات نہیں ساری مخلوق ناراض ہو جائے گی ٹھیک ہے اگر ساری مخلوق ناراض بھی ہو گئی تو کیا کریں گے مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ نہ چاہے اور اگر میں ساری مخلوق کو راضی کر لیتا ہوں ساری مخلوق کو راضی کر لیتا ہوں جو ہو نہیں سکتی اور اپنے اللہ کو اگر میں ناراض کر دیا تو کیا ہوگا ساری مخلوق مجھے فائدہ پہنچانا چاہے اگر اللہ مجھے فائدہ نہ پہنچانا چاہے یہ ساری مخلوق مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتی تو یہ اس لیے شعر اس کی مناسبت سے بیان کرتی ہے آپ کے سامنے کہ یہی چیز ہے اس کو سامنے رکھیے اور زندگی کے اندر لائیے کہ اب اس کے اندر کبھی یہ نہ پریشان ہو لوگ ہمیں یہ ہوتے ہیں جی فی لوگ خفا ہو جاتے ہیں اگر ہم یہ کام کر لیں گے رشتہ دار خفا ہو جائیں گے ایسا ہو جاتا ہے میں اگر ایسے کرتا ہوں پردہ خاتون ہوتی ہوں کہتی ہوں جی پردہ کر لیں رشتہ دار خفا ہو جاتے ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں بھائی آپ نے دین کو دیکھنا ہے آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کو دیکھیے اللہ تعالیٰ کس میں راضی ہوتے ہیں جس میں اللہ راضی ہوں گے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے اور جس میں اللہ تعالی ناراض ہوں گے چاہے آپ مخلوق کو راضی کرتے پھریں گے کوئی بھی فائدہ آپ کو پہنچے گا نہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ایک وہ تھی اب ایک خلق ساتھی نے مثال میں قدام صدقن کے بارے میں شروع میں بالکل قدام صدقن کیا وہ تھا ٹھیک ہے نا قدام صدقن آیا تھا شروع میں بالکل آیا تھا کہ جو لوگ کیا کرتے ہیں اگر آمانو انہ لہم قدام صدقن اندہ ربیہم کہ آپ خوشخبری دیں کہ ان کے ان کے رب کے ہاں ان کا بڑا پایا ہے یعنی ان کا بڑا مقام ہے قدم اسد سے مراد کیا ہے بڑا مقام آپ یوں سمجھنے لیں ٹھیک ہے قدم اسد سے مراد کیا ہے بڑا مقام تو یوں سمجھیے اس کی مختلف تفاصیر کی گئی ہیں قدم صدقن سے تو آسان ترجمہ بس یوں یاد رکھیے گا کہ بڑا مقام ہے ٹھیک ہے بڑا پایا ہے یعنی بلند مقام ہم کہتے ہیں نا کہ جی ان کا بلند مقام ہے اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا اس جگہ اوپر اس وجہ سے اور اگر کوئی چیز نہیں سمجھ آئی تو پوچھ لیں قدم ست سے مراد دیکھیں نا سید تو مطلب ہوتا ہے نا سچائی ہو سچا ہوتا ہے نا سچائی جو ہے نا صرف جو ہے سچائی ہے تو قدم کی مراد کیا ہے لازم مانا ٹھیک ہے فلان اس طرح لینا کس طرح لیا جاتا ہے آواز آ رہی ہے جی وائس کے okay, okay. تو بلاغت کے اندر انشاءاللہ یہ بات ہوگی بس آپ اس کو نا وہ ٹھیک ہے نا سمجھ نہیں آئی سمجھ آئے گی جس وقت سمجھ اس وقت آئے جس وقت بلاگت کی بات ہوگی ابھی تو ہم اس سے وہ لیتے ہی نہیں ہیں کوئی معنی میں تو سیدھے سے آسان آسان وہ کرتا ہوں ٹھیک ہے بلاغت جس وقت آئے گی کہ لفظ ایک بول کر معنی کچھ اور لیا جاتا ہے ٹھیک ہے لفظ ایک لفظ بولیں گے مانا کچھ اور لیں گے ٹھیک یہ بلاغت کی باتیں ہیں ٹھیک ہے وہ اب نہیں چھیڑ سکتا ہوں نا وہ نہیں چھیڑ سکتا آپ نے بلاغت نہیں پڑھی دروس البلاغا اگر پڑھی ہو دروس البلاغا تو پھر میں تھوڑا بہت سمجھا دیتا ہوں آپ کو دروس البلاغا لیکن وہ ماشاء اللہ قرآن کے اندر ہی جب آگے تھوڑا تھوڑا چلیں گے پھر اس میں وہ کریں گے ٹھیک ہے یہ بھی فائدے کی بات ہے یہ بھی فائدے کی بات ہے اعتراضات ہوتے ہیں قرآن پاک کو کیوں پڑھائی جاتی ہے یہ بلاغت اور یہ ساری چیزیں کیوں پڑھائی جاتی ہیں سے پتہ چلتا ہے قرآن کتنا فصیح اور بریق کلام ہے قرآن کتنا فصیح اور یہ ہم نہیں سمجھ سکتے یہ جو عرب ہے نا جو اصل عرب ہیں ان سے پوچھئے کہ جب قرآن پاک جب وہ پڑھتے ہیں اور جس طریقے سے اس میں آتے ہیں الفاظ وغیرہ آتے ہیں تو اس میں کیا اس میں گہرائی کتنی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ان پھر ہماری کلاس ہوگی جی آٹھ بج کر بیس uh, منٹ میں انشاءاللہ شاء کی کلاس ہوگی ٹھیک ہے جی السلام علیکم و اللہ کل انشاءاللہ ہم شروع کریں گے uh, دوسری صورت ہماری شروع ہو جائے گی سورہ شروع ہو جائے گی اور جو ہم نے ان, ان پیغمبروں کے واقعات یہاں پر مخت, مختصراً آئے ہیں آگے انشاءاللہ اس میں کچھ تفصیلن ذکر ہوں گے ٹھیک ہے انبیاء کے ذکر جو ہیں حضرت نُ کا ذکر حضرت ہود حضرت صالح حضرت شعیب حضرت لوت इनके जिक्र आएगा अगली सूरत के अंदर ठीक है ना सूर्यहूद के अंदर